بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رغوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقط قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الزمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا وقال تبارك وتعالى كما ورد مرتين في سوره النساء ان الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وعن انس رضي الله عنه کالا سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ غفر تو انا نہ غفر تو لک يا ابن ندم ان لو تیتنی بے قرآب المیتنی رواحت رحم اللہ و کال حدیث الحسن الصحیح صدق اللہ العظیم وصدق رسوله رسول نبی شاہدین شاہن رب المین آج اب اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اربعین النوری کی آخری حدیث کا مطالعہ کرنے چلے آمی آمی آمی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ عبد کا بندے کا مقام جو ہے اللہ کے حوالے سے وہ بین الخوف ور رجا رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی رہے اس کی سزا کا اس کی پکڑ کا خوف رہے لیکن اس کی شان غفاری شان رحیمی سے امید بھی رہے یہ بھی من جملہ ان چیزوں کے ہے کہ جن میں درمیانی راستہ جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو جن کے درمیان اتنا باریک فرق ہوتا ہے جس کو تعبیر کیا جا سکتا ہے وہاو تلوار کی دھار سے تیز اور بال سے زیادہ باریک ادھر بھی ہو سکتا ہے انسان ادھر بھی ہو سکتا ہے یہی معاملہ در حقیقت خوف اور رجا کا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہو گیا رجائیت ہی رہ گئی تب بھی برباد ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا اتنا غلبہ ہوا کہ اس کی رحیمی شان رحیمی اور غفاری جو ہے وہ نظر انداز ہو گئی تب بھی بربادی ہے اب میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سب سے پہلے تو وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی مغفرت کا وعدہ کیا یہ سورہ زمر کی بڑی اہم آیت ہے اے نبی کہہ دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ظاہر بات ہے گناہ جو ہے اپنی ذات پر ظلم ہے اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑتا اپنا ہی مستقبل برباد کرتا ہے انسان اپنی ہی شخصیت کو کجی کی طرف لے جاتا ہے گناہ کا ایک نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے ایک اس دنیا میں کہ اس کی شخصیت جو ہے صحیح رخ کی بجائے غلط رخ پر پڑ جاتی تو اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے سیاحتی ہے رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو ان اللہ یغفر ہوکفر هو الغفور الرحیم اللہ تمام گناہ واف کر دے گا اور وہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے اس آیت میں گویا کہ کوئی استثنا بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام گناہوں کی معافی کیا کہ کی امید دلائی ہے رجائیت ہے یہ ویسے آپ کو معلوم ہے قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقوی خوف خشیت اس کی تلقین یہ تو یوں کہیے کہ اصل میں قرآن مجید پر غالب جو رنگ ہے وہ انظار کا ہے تخویف کا ہے خشیت الہی کی طرف دعوت دینے کا ہے یہ رنگ غالب ہے قرآن لیکن اس کے ساتھ ہی رجا کا پہلو امید کا پہلو اس کو بھی قرآن میں نمایاں کیا ہے اگرچہ اگر آپ ویسے مقابلہ کریں کتنی برتبہ وہ آیا کتنی مرتبہ یہ آیا تو خوف کا غلبہ غالب ہے اس میں کوئی شک نہیں اس کے دو اسباب ہیں سمجھ لیجئے اس لیے کہ اس معاملے میں عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے قرآن پر اور مسلمانوں پر اور اسلام پر اور بظاہر ان کا اعتراض درست معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں اور اسلام میں اللہ کے خوف پر زیادہ زور ہے جبکہ انجیل میں حضرت عیسیٰ کی تعلیم میں اللہ کی محبت کا زیادہ رنگ میں نے کہا یہ بات بہت حد تک صحیح ہے اگرچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, کی تقاریر اور خطبات اور بوائش میں وہ خوف کا رنگ بھی بہت ہے انذار کا رنگ بھی بہت ہے لیکن غالب ہے بہت اسلام میں یہ کیوں ہے قرآن میں ایسا کیوں ہے اس کے دو اسباب پہلا سبب تو یہ ہے کہ قرآن جس ماحول میں نازل ہو رہا تھا ظاہر بات ہے کہ اگرچہ ابدی کلام ہے اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں لیکن پھر بھی نازل تو ایک خاص وقت میں ہوا ایک خاص علاقے میں ہوا ہے ایک خاص قوم اس کی مخاطب اول تھی اور اس کی جو کیفیت تھی نہ وہ کسی توحید سے واقف نہ کسی رسالت سے واقف نہ کسی شریعت سے واقف نہ کسی کتاب سے واقف ہر اعتبار سے امی کو اور اخلاقی گراوٹ انتہا کو سیرت کی پستی انتہا کو تو وہ ظاہر بات ہے کہ انذار کا رنگ غالب ہونا لازم تھا تاکہ ہوش میں آئے لوگ جاگے وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سو کے ہادی تو بجلی کا کڑکا تھا انداز ال ملحا, قح قح ملحا قح اسی لئے قرآن مجید میں نبع کہا گیا قیامت کے تصور حساب ہے سدا کے دن کا فیصلہ ہوگا فیصلے کا دن تو اس میں ایک اعتبار سے اس وقت کے حالات کے خاص طور پر پیش نظر انظار کا رنگ تخویف کا خیشیت کا یہ غالب ہے نمبر دو یہ کہ محبت کے رمز آشنا کم ہوتے ہیں عوام کی اکثریت جو ہے وہ کسی کے برے نتیجے کے پیش نظر تو کسی کام سے باز آ سکتی ہے محبت شاعری بن جاتی ہے اس کے خداولدی کے دارے دار دعوے ہو رہے ہیں عمل دیکھے تو زیرو ہے اس کے رسول کے دعوے ہیں ناتوں میں زمین و آسمان کے کلابے ملائے جا رہے ہیں عمل دیکھیے تو زیرو ہے اس پہلو سے یہ جو رجائیت کا پہلو ہے اس کے غلط رخ پر مر جانے کے امکانات زیادہ اور عوام الناس کے اندر زیادہ بس ہے جو ضروری ہے وہ اماں من خوف رب ہی وہ لوگ یا وہ شخص جو اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کاپتا رہا نرستا رہا ایک دن آنا ہے جو اپنے رب کے حضور میں ہونا من خاف مقام بھی اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے رو کے رکھا اس کی گھوڑے کی موزوں اور گھوڑے کی لگام کھینچ کر رکھا۔ تو ان دو وجوہات سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن مجید میں تخویف اور تقوا اور خشیت اس کا رنگ غالب ہے البتہ یہ کہ محبت کا پہلو بھی موجود ہے لذیند محبت اللہ کی اللہ کے رسول کے اس کے راہ میں جہاد کرنے کی یہ محبت جو ہے زبانی کلامی محبت نہیں اس کی نفی کرنی گئی قلکم وکم و اخوانا تجارت و ترف با نہ جہادی سبھی رہی ربس رہتا یابی اللہ یا دل قبل فاصقی نبی کہہ دیجیے واشگاف الفاظ میں ان کے کان کھول دیے انہیں کان کھول کر کا سنا بھی دیکھو جائزہ لے لو اپنے من کے اندر اپنے دل میں اپنے باطن میں ترازو جو ہے کھڑی کر لو ایک میزان قیابت کے دن کی ہوگی ایک میزان آج اپنے اندر نسل کر کے جائزہ لے لو آٹھ محبتوں کو ایک پڑنے میں ڈالو اگر تمہیں اپنے باپ اپنے بھائی اپنے بیٹے اپنے سپاؤسز زوج جو ہے وہ دونوں طرف جاتا ہے مرد کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے اور رشتہ تم دار تمہارے قرمہ قبیلہ اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ کاروبار جڑی مشکل سے جمائے ہیں اب ان میں تمہیں کساد بازاری کا خوف رہتا ہے نندا نہ ہو جائے اور وہ جو تم نے اپنے محل بنائے ہیں بڑے محبوب ہیں تمہیں بڑے چاو سے تعمیر کی گئی ہے اور یہ کہ بڑے اہتمام سے انہیں فرمش کیا گیا ہے اس کا جو آرکیٹیکچرل نظام بنایا گیا ہے اس کی تزئین و آرائش ہوئی ہے اس کو فرنش کیا گیا ہے اس میں کہاں کہاں سے چہاردان چہاردان عالم سے وہ جو انٹیکس لا کے رکھے گئے یہ تمہیں بہت محبوب ہے اگر یہ آٹھ محبتوں کا غلبہ ہو جائے ایک پرڈے میں والے میں اور دوسرے میں تین محبتیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی وہ جو میں نے کہا یہ کہ اللہ کے رسول کی محبت شاعری بن جاتی ہے زبانی کلابی ہو جاتی ہے اس کا شاہد ہونا ضروری ہے وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ اگر اللہ کے دین کے غلبے کرنے کی جد و جہد ہے تو اللہ کی محمد اور رسول کی محمد کا ثبوت ہے ورنہ نہیں تم باطل کے غلبے پر راضی ہو بیٹھے ہو اگر آپ باطل کے غلبے کے تحت تقوع اس کی امید کیے بیٹھے ہیں بغیر اس کے کہ اس کے خلاف جد وجہد ہو رہی ہو تو یہ سیلف ڈسپشن ہے اپنے آپ کو دھوکہ دینا یو خاد اللہ مایختہ اللہ یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو ولزین امن اور اہل امام کو حالانکہ نہیں دھوکا دے رہا ہے مگر صرف اپنے تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تخویف اور تقوا اور انسان اس کا رنگ غالب ہے البتہ محبت کا ذکر بھی موجود ہے اب آج کی جو حدیث ہے یہ نجائیت کا جو پہلو ہے آپ کو معلوم انسانوں کے اندر بھی کچھ قلوتی قسم کے ہوتے ہیں یاسیت پسند پیسیمسٹک مزاج کے حامل ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا انٹروورٹس اور ایکسٹروس سائیکالوجی کی اصطلاحات ہیں یہ مزاج ان شامل ایک پیسیمسٹ ہوتے ہیں اور ایک رجائیت پسند ہوتے ہیں آپٹیمسٹ ہوتے ہیں。یہ مزاجوں کا تھوڑا سا اعلان کا فرق ہونا یہ صحیح ہے ان دونوں کے درمیان عدل لے آنا ہے جیسے انٹروورس اور, اور ایکسٹروس کے درمیان ایم بی ورڈ کے اوپر قائم ہو جانا یہ بہت محال بہت مشکل اور میں نے بتایا ہے کہ کامل ایم بی ورڈ جس کو اس مقام پر پورا تمکن حاصل ہے وہ پوری نوع انسانی میں صرف ایک ہے اور وہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اس معاملے کے اندر بھی بین الخوف ور رجاع اصطلاح ہمارے بہت ہوتی ہے خوف بھی رہے امید بھی رہے خوف بھی ہو امید بھی ہو. اس میں جو کلائمکس کا قول ہے وہ وہ ہے کہ جو حضرت ابو رضی اللہ تعالی سے منقور ہے میں اس کی سند وغیرہ سب نہیں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن مشہور قول ہے آپ سے منقور ہے آپ سے منسوب ہے اور یہ انتہا ہے کلائمیکس وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ تمام انسان جنت میں جائیں گے سوائے ایک کے صرف ایک دو میں جائے گا تو مجھے خطرہ ہوگا شاید وہ ایک میں ہی ہو اور اگر بتا دیا جائے کہ تمام انسان دو میں جائیں گے سوائے ایک کے جنت میں جانے والا ایک ہی ہوگا تو مجھے پھر بھی امید ہوگی کہ شاید وہ ایک میں ہی ہوں یہ کلاس کا جو میں نے آپ سرچ کیا اس درجے تک یہ کیفیت اور وہ برقرار رہے اس پر انسان جو ہے اس پر مستقیم ہو جائے اس پر یہ مشکلات میں سے لیکن یہ کہ اس کی کوشش بہرحال کی جاری چاہیے اب رجا کا لفظ جو قرآن مجید میں آیا ہے بار بار ایک تو آیا اس اعتبار سے رجا اللہ کی اور رجا قیامت کی قیامت کی بھی رجا خوف نہیں حالانکہ قیامت کا معاملہ تو زیادہ خوف آور ہے خوف پیدا کرنے والا منخو مقام لیکن قرآن مجید میں رجح میں بریکٹ کیا گیا ہے چنانچہ سورہ ازاب کی مشہور آیت ہے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ میں ایک بہت عمدہ کامل معتدل متناسب ہر اعتبار سے نمونہ موجود ہے لیکن یہ نمونہ اپنی جگہ مکمل ہے اس سے استفادے کی شرائط من کارا اللہ والیوم آخر استفادہ وہی کر سکے گا جو اللہ کا امیدوار یعنی مراد آگے میں بتاؤں گا مراد اللہ سے ملاقات کا امیدوار اللہ سے رحمت کا امیدوار اور آخر اس کے اندر بھی امید کا پہلو ہے وہ کیوں ہے, یہ درہ نوٹ ہے. جہاں بدکاروں کے لیے, یہ کی جگہ ہے. کے لیے یہ مقام جو ہوگا یہ تو بڑی بشارت کا ہوگا خوشی کا ہوگا سورہ انشقاق کی آیت جو ہے بڑی اہم ہے یہ وہ جو شخص ہوگا جسے دائنی ہاتھ میں کتاب دی جائے گی صوفائی حاصم و حساب یا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور آئے گا واپس اپنے اس مقام سے کٹہرے سے اپنے اہل کی طرف بہت خوش و جنہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی اللہ کے لیے محنتیں کی وہ تو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی تنخواہ بانٹنے کا دن ہوتا ہے جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے مزدوری کے ملنے کا وقت ہوتا ہے اس لیے ان کے اندر جو ہے وہ رجاع کا پہلو ہوتا ہے آج اللہ سے ملاقات ہوگی آج اللہ سے کے سامنے پیشی ہوگی تو فرمایا من لمن کالا يرجو اللہ الاخر اور یہ مضمون دوبارہ سورہ ممتحہ میں بھی آیا ہے لقد کان افلکم فیم فیم سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی فی ابراہیم وزیر ان بے اس حسنہ ہے تمہارے لیے وہاں پھر فرمایا من کانا من کانا اللہ الاخرہ جو امیدوار ہے اللہ سے ملاقات کا اور یوم آخر کا یہ امید کا تک کہیں فرمایا گیا ہے دیکھو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں یو ہایہ نما اللہ کو واحد مجھ وحی کی گئی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی اکیلا ہے ہمن کان یرج اللہ جو کوئی بھی اللہ کا امیدوار ہے وہ منقانا اللہ سے اپنی ملاقات کا امیدوار ہے فلیام اب اسے عمل کرنے چاہیے نیک اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے سورا کبوت میں فرمایا گیا منکانا جو کوئی بھی اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے وہ مطمئن رہے ریسٹ ایشورڈ کہ اللہ کی ملاقات کا وقت آ کر رہے گا یعنی وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے تھے مصیبتیں جھیل رہے تھے تکلیفیں برداشت کر رہے تھے کس امید میں کہ ایک روز اللہ کے حضور میں حاضری ہوگی اور ہمیں اپنی ان سرفروشیوں کا جافشانیوں کا قربانیوں کا اللہ اجر طافر شیتان ورثے سے اندازی کرتا رہے گا لوگ کیا چلے کس خیال میں پڑے ہو کس نے دیکھا آخرت کو مرنے کے بعد کسی نے آتے کوئی خبر دی آج تک کس امید موہوم میں تم اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں پتہ نہیں وہ دن آتا بھی ہے کہ نہیں آتا اس لیے کہ آخرت تو ادھار کا سودا ہے دنیا نقد کا ہے اور کام کام یہی ہے کہ نو نقد نہ تیرہ ادھار تمہیں نو روپے اگر کسی شے کی قیمت نقد مل گئی ہے تو وہ لے لو تیرہ ادھار والے نہ لو کیا پتہ ادھار ملے نہ ملے مر جائے رقم پوری تو یہ وسوسہ جو ہے شیطان کرتا ہے پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں آتا کوئی یقینی بات تو نہیں ہے نا کس نے دیکھی آخر انہیں یقین رکھنا چاہیے یرجو مل اللہ ملکان ال کر رہے گا وہ وقت معین صورتمر ورجو رحمت میں وہ شخص کے جو اپنے رب کی رحمت کا امیدوار اور یہی سورہ اسرائیل میں بھی میں پچھلے دنوں یہ آیت آپ کو سنا چکا ہوں کہ یہ مشتقین جن آلیہ کو پکارتے ہیں یعنی انبیاء صدیقین اور ملائکہ جو فی الواقع موجود ہیں ان کے وجود سے تو انکار نہیں ہے باقی اور جو کچھ گھڑ لیے ہیں اپنے طرف سے ان کے لیے تو کوئی دلیل نہیں ہے نہ عقل میں نہ نقل میں نہ وہی میں لیکن یہ تو واقعہ ہے فرشتے ہیں ملائکہ ہیں اور یہ اللہ کی ارواح ہیں ابیا کی ارواح ہیں لیکن یہ ان کو جو پکار رہے ہیں یہ کام غلط کر رہے ہیں ولاق الذین نے جن کو یہ پکار رہے ہیں جب تو ہوں نا اللہ رب البسیلہ وہ تو خود اپنے رب کی قرب کی تلاش میں ہے ہرجور رحمتا ہوں اور اپنے رب کی رحمت کے امیدوار ہیں اور وہ بھی اللہ کے عذاب سے بالکل لیا ندر نہیں ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا کوئی شخص محض اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہوگا جب کسی نے بڑی حمد کی بڑی ہمت کی بڑی ہمت کی, کی پوچھ لیا کیا حضور آپ بھی میں ہاں اللہ ان تغمد ابی جب تک کہ اللہ مجھے ڈھانپ نہ لے گا اللہ اپنی رحمت سے میں بھی نہیں نہ اس سے حضور خالی نہیں اور کون ہو سکتا تو بین الخوف و الرجا کا معاملہ جو ہے البتہ ایک حدیث بیان ہوتی ہے سبقت رحمتی على غذب میری رحمت میرے غذب پر غالب آ گئی میری رحمت میرے غضب پر بازی لے لی ہے سبقت رحمت ہی اللہ غذب اس کی شرح اصل میں یہ حدیث ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اللہ کی ایک شان آئی ہے کہ وہ غنی ہے میرے جیسے فرمائے ایک جگہ پر ما یفر اللہ اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا لینا ہے نئی نامن تم و شکر اگر تم ایمان اور شکر کا راستہ اختیار کرو تو اللہ معاذ اللہ سیدسٹ نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف دے کر اسے خوشی ہوتی ہے معاذ ما اللہ یفعل اللہ تو الغنی آٹھ بار آیا میں اللہ کا نام اور لغنی دو مرتبہ اور غنی منصوب حالت میں من تین مرتبہ اللہ غنی ہے کوئی اس کو ضرورت نہیں جس کی ایک حدیث ہم پڑ چکے ہیں کہ اگر زمین کے آسمان کے تمام باسی اول و آخر بول انکار انس و کم و اولین بھی آخرین بھی انسان بھی جن بھی سب کے سب جو بدترین انسان ہو سکتا ہے ویسے بن جائیں تب بھی اللہ کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اگر تمام انسان تمام جن اولین و آخرین سب غریب بن جائے اللہ کی تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا یہ ہے اس کی شان غنی غنی الحلیم کہیں کہا گیا ہے غنی الحمید کہیں کہا گیا ہے غنی کریم کہیں کہا گیا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں رجائیت اللہ سے اور اللہ کی شان استرنا اس کا بیان ہے در حقیقت اس حدیث میں جس کے راوی حضرت رضی اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہیں. یہ انداز ایسا ہے کہ جو بڑا یقینی ہو جاتا ہے سمیٹو میں نے خود سنا اگر آن سے کہا جا رہا ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ بات کسی اور صحابی سے ان صحابی تک پہنچی ہو ان سے بروی ہے اچھا انہوں نے خود سنا ہے یہ کیا ہے یہ یقینی بات نہیں ہوتی لیکن سمر تو میں نے سنا قال اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے جس کی کئی مرتبہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا اللہ تعالی فرماتا ہے یمن آدم اے ابن کا ماں دا تنی و تو جب تک مجھے پکارتا رہے گا اور مجھ سے امید باندھے رکھے گا غفر تو لگا اللہ ماں کا ولا او میں تجھے معاف کر دوں گا جو بھی کچھ ہوگا تیرے پاس جتنے گناہوں کا بات تو لے کر آ جائے گا اور بڑا پیارا لفظ ابالی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کسی انسان کے ساتھ آپ نے زیادتی کی جائے اس کے اندر انتقام کا جذبہ ہے جوش ہے اگرچہ ہے لفظ انتقام بھی آتا ہے قرآن وہ شان دوسری بھی موجود رہنی چاہیے خوف والی بھی اس اعتبار سے لیکن یہ کہ جو رجا کا پہلو غالب ہے انکا ما ماں داوت دو شرطیں ہیں جب تک مجھے پکارتے رہو مجھ سے دعائیں کرتے رہو مجھ سے استغفار کرتے رہو میری مغفرت طلب کرتے رہو گے رجاوت نہیں اور مجھ سے امید رکھو گے کہ اللہ تعالی رحیم ہے اللہ تعالی غفور ہے اللہ کی شان غفاری فارغ رحمتی وسیعت کل اشعی میری رحمت نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا جو میں سنا چکا ہوں سبقت رحمت اللہ آباد اور رحمتی, رحمتی وسیعت کل اشے میری رحمت تو ہر شے کا احاطہ کیے ہوئے تو جب تب مجھے پکارتے رہو گے اور مجھ سے امیدوار رہو گے غفر تو لگا اعلام کا روین تو جو بھی کچھ تجمے سے ہوگا جو خرابیاں جو برائیاں جو گناہ میں تجھے معاف کر دوں گا بناؤ والی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی یہ ہے الغنی غنی العالمین سورہ آل عمران میں آیا ہے جو حج کی استطاعت رکھنے کے باوجود نہ حج کرے تو گویا کہ وہ اس طرح کا کفر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہاں سے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم جاؤ ضرور اس کے گھر کا تواف کرو وہ تو غنی ہے اپنا آدما بلقا بلقا ضرور بلقا اے میرے بندے اے آدم کے نسل اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں ان کا انبار اتنا ہو کہ آسمانوں کو چھاؤ اور کہ پھر بھی تم سے استغفار کرے گا تو میں تمہیں معاف کروں گا آخری شکل ابن نا آدم ان کا لاطانی میں قوراب العرآ اگر تم میرے پاس حاضر ہوگا زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر سم لقی تنی اور پھر تو مجھ سے ملاقات کرے گا اب آ گیا وہ لفظ استثنا والا لا تشنے کو بے شہید یہ شرط پوری کرتے ہوئے کہ میرے ساتھ شرک میں ملمس نہیں یہ ممونی میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے کہ دو مرتبہ آیا سورہ نصاب ان لا یقفر و یش اللہ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے وہ یقفر واد بخش دے گا جو بھی کچھ ہوگا اس کے سوا جس کو چاہے گا یعنی یہ بھی نہیں ہے کہ یہ معافی کا اعلان عام ہو رہا ہے یہ اللہ جس کو چاہے گا اور جس کو چاہے گا میں کیا شرط ہے اللہ ہی کو پکارتا رہا ہوں کسی اور کو نہ پکارا ہوں اللہ کو پکارا کہیں غوث آزم کو نہ پکارا ہو کہیں کسی نبی اور رسول کو نہ پکارا ہو کسی کو نہ پکارا لا تدوم اللہ احدا. اللہ کے ساتھ کسی گاؤں کو بت پکار اس اعتبار سے اگر تم میرے پاس آئے گا زمین بھر زمین کے حجم جتنے گناہ لے کر لکیتنی لاشنے کو بھی شہری پھر تو میرے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ تم نے شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ لا تو کا بے قرآبہ میں زمین کے حجم جتنی ہی مغفرت لے آؤں گا تیرے بھی. تو شرط کتنی آئی ہیں اس حدیث کے اندر ماں داؤتنی و نجا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تم مجھے پکارتے رہے اور مجھ سے امیدوار ہوئے ایک آیا اسفتنی مجھ سے مفرت چاہیے اور سب سے بڑی شرط ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کے مطابق چرک نہ ہو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے اور دو آئے دو دوڑتبہ جو آئی ہے سورہ نشا میں شرک کو معاف نہیں کرے گا یہ اعلان لانے آپ تو شرک در حقیقت کتنا عظیم گناہ ہے لیکن اس کو اس کی حقیقت کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں آپ نے بت سامنے رکھ کر نہیں پوجا اپنی خواہش نفس کو پوج لیا ہم پچھلی مرتبہ پڑھ چکے ہیں آیات اور آیات منی تخذا الہ ہو ہوا ہو افان کا تقون والے وکیلا ہے دبھی آپ نے غور کیا اس شخص کے حال پر جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے اس کو پوج رہا ہے کوئی بتخانہ نہیں ہے بتخانہ شکست من میں نے تو توڑ دیا لیکن اندر جو ہے حوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں اندر کا متخانہ آباد ہے تو شرک کی اقسام کیا ہے شرکی کی حقیقت کیا ہے اب اس کا جاننا کتنا ضروری ہے ہمارے یہاں مسائل کے اوپر شرک اور توحید کی بحثیں جو ہیں وہ ہنج کر رہی ہیں نور و بشر کا مسئلہ ہے علم غیب کا مسئلہ ہے ان مسئلوں پر قبر پرستی وغیرہ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر اہم ہیں لیکن آج کے دور کا شرک جس نے اسے نہ پہچانا ہو سکتا ہے ہمارے پچھلے والے معنی شرکیں جو اقسام بیار کی ان کے اپنے زمانے کے ایک بار سے تھیں آج وہ شرک بھی ہو رہے ہیں قبر پرستی بھی ہو رہی ہے اولیا پرستی بھی ہو رہی ہے سب کچھ ہو رہا ہے آج کا اصل شرک نرس پرستی دولت پرستی یہ تو ہے انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر ہاکمیت انسانی حاکم تو اللہ کے سوا کوئی نہیں تم نے انسانوں کو حاکم بنا دیا کبھی ایک ہوتا تھا شا... وہ شیطان نمرود یا فروم کی شکل میں آج تم نے تمام انسانوں کو نمرود بنا دیا وہ نجازت جو ٹرم ایک شخص کے سر پر رکھی ہوئی تھی اسے تم نے ماشا باشا سب میں بانٹ دیا نجاس تو نجاس رہے گی چاہے وہ تولا ہو ماشا ہو ٹن ہو آج کا دور یہ مادہ پرستی میٹیرزم سارا تبکل سارا اعتماد مادی وسائل کریں اور اس سے بھی آگے بڑھ کر وطن پرستی وطن کو معمول بنا دیا گیا ہے اس دور میں, میں اور ہے اور ہے جم اور ساقی نے بنا کی روی شیلطف ستم اور تہذیب کے آزر نے ترشوا اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اور ہی بتخارا بنا لیا ہے ان بتخبوتوں میں سے ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہ اس کا ہے وہ مذہب کا کفم ہے یہ وطن پرستی ہے جائے ہند یہ کیا ہے وطن معبود محبوب قوم کی شیراجہ بندی وطن کی بنیاد پر ہو رہی نہیں قوم کی شیرازہ بندی ایمان کی بنیاد پر ہو رہی اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی ہے تیرا دیش یہ نہیں ہے پاکستان افغانستان تو تو مصطفی ہے افغان افغان اور ترک اور ترکاری نہیں ہے ہم تو ایک شاخ ایمان کے پھول ہیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے صرف ذات صرف صفات شرک, فی شرک, فی شرک فی الحقوق صرف البادت صرف دعا اس موضوع پر بہت سی چیزیں میری شاید میری موت کے بعد ان کی قدر و قیمت ہوگی میرے بڑے ابتدائی تحفے جو تھے اس امت کے لیے ان میں سے حقیقت و خامش صرف کے چھے گھنٹے کی تقریباً تھی یہ میرا خیال ہے چالیس برس پہلے کی بات ہو میرا اب ابتدائی دور تھا مسجد السلام میں جب کتابات میری شروع ہوئی اکتیس برس کی بات تو ہو گئی تو چھ گھنٹے میں کیسٹ تھے اس کے پھر ان کو کوئی تو اتارا گیا ان کو مرتب کیا گیا اب وہ زیر تباہ ہے اس کا آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ کتاب آئے تو حرف بحرف اس کو پورے غور سے پڑھ کیونکہ یہ وہ شہر جو معاف نہیں ہوگی یقر و یشر کا بھی اب آج کی آخری بات یہ ہے یہ جو میں نے کہا کہ رحمتی وشرط اللہ شہ اللہ کا فرمان ہے اور رحمتی سبقت اللہ غذبی اس رحمت خدا مندی کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے جواب دیجیے خود جیسے حضور سوال کر لیتے تھے ملین مفلس جانتا مفلس کون ہے اب صحابہ نے جواب دیا المفلس درحم الحو اللہ لا دینار ہم تو مفلس سمجھتے ہیں اس کے بعد درحم و دینار نہیں ہم نے فرمایا نہیں میری, میری امت کا مفلس کوئی اور ہوگا اس کی اس وقت مختلف میں دے رہا تشریح نہیں کر سکتا پرانے مجید میں بھی یہ اسلوب ہے تمہیں بتاؤں رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر کیا اس کا نام ہے توبہ یہ وہ شے ہے جو کہ عیسائیوں کو اتنی بڑی ٹھوکر دے گئی اتنی بڑی ٹھوکر کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی اب ابن آدم جو بھی دنیا میں آتا ہے اپنے باپ کی اس خطا کی پوان جو ہے گٹھڑی لے کر آتا ہے گناہ گار ہے انسان بنیادی طور پر گناہ گار ہے اور اس کا اضافہ کیا یہ ہے کہ باطل پر باطل ظلمات باز فاقا باز اب اس کا تو ایک ہی شکل تھی کہ اللہ نے اپنا سلمی بیٹا بھیجا اور اسے لوگوں کی طرف سے کفارہ بنا کر قربانی کے بکرے کی طرح سوری پر چڑھوا دیا گا نقل قبر قہر نہ بادشاہ بنیادی غلط ہی کیا ہے قرآن بتاتا ہے سورہ بکرا کے چوتھے رکول میں خطا تو ہوئی تھی لیکن پھر معافی طلب کی فتح ربۃ الفتح توبہ ان کی قبول ہو گئی اب کوئی انسان دنیا میں جو ہے وہ اپنے وہ جد ام جو ہے آدم علیہ السلام ان کے گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا تو توبہ کے موضوع پر اس سے پہلے ہمارے یہاں درس ہو چکے ہیں اور بہت سے حادیث ہیں بہت احادیث بہت احادیث ایک حدیث کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ اپنے بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یاد ہو گیا آج دو حدیثیں سنانا چاہتا ہوں وقت کم رہ گیا ہے حضرت ابو ہرارا سے روایت مروی ہے اور یہ بتفق ہے نوٹ کیجیے کالا کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابدن ازنبا سمبن فقال رب رب ازنت و فخر تو بندہ یہ کہتا ہے پروردگار مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معافر باندھ کالا رب اللہ کہتا ہے عالمہ آبدی اللہ لہو ربن میرے رب کو یہ معلوم ہے یقین ہے کہ اس کا ایک رب ہے یقر جو گناہ پر کو بخش بھی سکتا ہے وہ یاخی اور اس پر پکڑ بھی سکتا میرے رب کو یہ یقین ہے ثر تو لے اس یقین کی بنیاد پر میں نے اپنے بندے کی بخصت کر دی مکا سا ماشاء اللہ پھر کچھ ہر گزرا جو بھی اللہ نے چاہا سما ازنبا ضمن پھر ایک گنا کیاکالا رب ازنب تو ضم بن فکر پرخش یہ بندہ یہ جانتا ہے اسے یقین ہے اس کے دل میں یہ بات راسخ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کی سزا بھی لے سکتا ہے اور معاف بھی کر سکتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گفر تو میں اپنے بندے کو معاف کر دیتا ہوں کوئی بات نہیں لا ابالی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں سمم ما شاء پھر کچھ عرصہ گزرا سما ازلم کرتا ہے فکال رب ازمب تو ضمبن آخر فخری پر گناہ کر دیا تو مجھے معاف فرما دے فکال عالما انہ اَنَّ لہو رمن یا فروزمبا خودی میرے رب کو یقین ہے میرے بندے کو کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ کو بخش بھی سکتا ہے اور پکڑ بھی سکتا ہے غفر تو شاہ میں نے معاف کر دیا آپ جو چاہے کرے یہاں ہے وہ شان غفاری فلا ابالی مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے دوسری حدیث اس سے بھی زیادہ ہے بہت پیاری حدیث یہ مسلم شریف کی ہے انجندم رضی اللہ عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ان رجلن وَاللہِ لا يغفر اللہ لفنان کہ کسی شخص خدا کی قسم اللہ اس کو تو معاف نہیں کرے گا یہ بڑا جوش تقوی کا ہوا ہوا ہے اور بڑی غیرت خدا بلدی جوش میں آ رہی اس نے تو بھوک نہ اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے وأن اللہ, تعالی قال اس پر اللہ فرماتا ہے منزل نذیت اللہ علیہ یہ کون ہے جو مجھ پر ہاکم بنا بیٹھا ہے مجھ پر حکم چلانا چاہتا ہے کہ میں معاف نہیں کروں گا یہ کون ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا مزد نہ چاہیے تلّہ النی لاخر فلان فلان کہ میں فلان شخصی کو معاف نہیں کروں گا فنی عملک تو میں نے اس کو تو معاف کر دیا اور تیرے سارے امال ضائع کر دیے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی شادی بس شرطیں وہ سامنے رکھیں اللہ سے دعا اللہ سے استغفار اللہ سے امید اور شرک سے اشتراک اللہ تعالی ہم سب کو یہ شرائط پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے